صاحب دعائیں خیر کریں اچھا کر لیجیے آپ ایک سوال فرما لیں ٹائم بہت ہو گیا مجھے حقیقی کے بارے میں پوچھنا تھا پیدائش سے پہلے نہیں سے ہے بھائی حضور علیہ نے ساتویں دن عقیقہ فرمایا امام حسن امام حسین یہ سنت ہے ساتویں دن تو آپ کیا کریں گے آپ بکرے کو ذبح کریں اور بال کٹوائیں بال کٹوانے کے بعد سنت یہ ہے کہ بالوں کی مقدار میں چاندی یہ صدقہ کریں ٹھیک ہے نا یہ ہے تو یہ پہلے قربانی کریں پھر بال کٹائیں اور ایک اندازہ لگا لیں کہ بال کیا ایک تولے ہوں گے چھوٹے پیدائشی بچے کے ایک تولہ چاندی جو ہے کہ کسی غریب کو آپ صدقہ کر دیں یہ سنت طریقہ اب اس کے بعد جب بھی آپ کریں گے جیسے عماً بقرعید کا موقع آتا ہے زندگی میں آپ نے عقیقہ نہیں کیا اب یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے تو علما نے گائے میں عقیقے کا حصہ لینا اس کو جائز قرار دیا جس کا عقیقہ نہ ہو اگر وہ سال دو سال کے بعد بھی کر دیا جائے تو اس میں بھی شرم کوئی حرج نہیں عقیقہ ہو جائے گا یہ اور وہ سنت ہے ٹھیک